حسینار بار حسین بار حسین بار حسینار ہندل حسینس باہل ہودار بستی کا تن ہند حسین اس باہل ہودار بستی کا زمین پہ پین نہ نچین ہے ہر ظلم سے نہ جات کر رستہ حسین ہے پتا زمین پہ نہ نچین ہے ہر ظلم سے نہ جات کر رستہ حسین ہے سارا حسین سردار حسین سردار حسین سردار حسین گویا ہوئے تج سر مکن ڈیو تاریخ نے سنا تب پہ یشکن کی پیا سب کرو کر مٹا دوپہر سے ہر ظلم کا نظام ظلم سے نچاترست حسین ہے ناراس نچین ہے سن سے نچاترست حسین ہے میں لکھا کے ہر ایک ظلم کا حساب نجات کر نہ نہ فزدتا ہر ظلم سے نجاتر رستہ حسین ہے تے زمین پہ نا جین ہے ہر ظلم سے نجاتر رستہ حسین ہے سار حسین سردار حسین سردار حسین یہ جو جہاں میں جبر کا ایک سلسلہ ہے آج سلسلہ ہے آج ہر طرف جو یہ ظلموں سے تمکارا مجھوں کی علام یہ تخت و تار جن سے نجات کر کرستا حسین ہے زمین پہ نہ نہ چین ہے ہر جن سے نجات کر کرشتا حسین ہے سالار حسینار سردار حسینار سالار حسینار سردار حسین ساتھ گئے اکبر سے نوجوان کا ہشم ساتھ, ساتھ ساتھ ہے نام حسین کام سات ساتھ ہے ہر کام پہ حسین کا غم ساتھ ساتھ ہے نجات کا حسین ہے نارم ن جین ہے نجات سال سیتا سبتا افسوس ظالموں نے نہ جانا حسین کو دنیا نے اپنے دل سے نہ بانا حسین کو سمجھانا آج تک یہ زمانہ حسین کو ہر سن سے نہ کر رستہ حسین ہے پہ نا نہ جین ہے ہر سن سے نہ کر رستہ حسین ہے سارا حسین سردان کی جانب قدم, بڑھاؤ جانب قدم بڑھاؤ ہم راہ سب کو لے کے شہیدوں کے پاس جاؤ گو کے پاس مسکو جاؤ سامن سے سامنا ہو تو سینے پہ اپنے خون کے تم بھی تم سجاؤ نچا کر رشا حسین ہے نرام نچین سے نچا کر حسین ہے لبسمشیر دین آم ہے لبک یا حسین ہے لبک اور کا نظام ہے لفظ یا حسین جات کر رستہ حسین ہے نہ لفظ ناراض نچین ہے جات کر رستہ حسین ہے سارا حسین سردار حسین سے تم ہی لال ہدایت کا کام لوگ مقل کی شاعری میں شہید بڑو حسین کے پرچم کو تھام لو سن سے نچاتا حسین ہے سب کپا حسن چین ہے سن سے نچاتا حسین ہے سادار حسین سردار حسین